بولا تو قسم اس کی کہ تو نہیں مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کتاب میں بیٹھوں گا